مکہ مکرمہ یا مدین منورہ میں اگر اعتقاف کرنا ہو تو کیا وہاں ہوٹل وغیرہ میں کھانے یا سونے یا لباس تبدیل کرنے جا سکتے ہیں بالکل نہیں اگر ہوٹل میں جا کے سوئیں کھانا کھائیں تو وہ احتکاب کا لیے کیا آپ نے بھائی ہاں یہ تو ہے کہ کوئی لانے والا نہیں کھانا بازار سے لے کر آئیں اور احتکاب میں دھوئیں آپ احتکاب متقیف کو مسجد میں کھانا جائے پینا جائے وہاں لائیں اگر باتھ کے قریب نہیں تو اس کے تو اپنے باتھ روم ہے تو ہوٹل میں جانے کی کیا ضرورت مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ مدا اپنے باتھ روم میں ان کے بجائے ہوٹل میں جانے کے یہاں اور آپ نے تو بڑا وسیع اور اریض احتکاب کیا کہ بھائی سونے بھی چلے جائیں وہاں تمہیں سونے چلے جائیں تو احتکاب کا ہوا بھائی وہاں سوئیں تو آپ مسجد میں وہاں کیسے سوئیں گے آپ اس لیے احتکاب میں ان باتوں کا خیال رکھا جائے لیجیے نا